میں سات سے مراد کیا ہے بزن بزن مراد کے اس میں جب تک اس کا وزن نہ کر لیا جائے کہ یعنی بائی بھی وزن کرے اور مشتری بھی وزن کرے ٹھیک ہے نا جب تک کہ وہ ایسا نہیں کرے گا تو یہ جو نا بھائی نے پہلے سے ہی وزن کرنے سے پہلے اگر تول کے رکھا ہوا تو اس کا اعتبار کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ جو ہے اس میں سے لیکن میں نے آج کل کے حساب سے آپ کو بتا دیا منشترا مکیلن مقاطن دو سال جاری ہونے کی نہیں دیکھیں دو سال سے مراد دو دو مثلا بھائی نے اگر پہلے سے ہی تول کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اسے تول کے رکھا ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ اس سے مراد وہ تو پہلے سے تولا ہوا تھا نا اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اعتبار کس کا ہوگا مشتری کے سامنے تولے مشتری کے سامنے تولے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے ایک سا جاری ہو گیا تو لیکن مشتری کے سامنے ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ مشتری بھی دیکھ لیتا ہے کہ جی بالکل واقعی ایسے ہی تولا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ دو سا جاری ہو جائیں اس میں اگر مشتری نے تولا مشتری کے سامنے باہر نے نہیں تولا بلکہ بیگ کے وقت اس نے تول کے دے دیا اس نے جا کر گھر میں جا کے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جا کر تولے گا اس کو گھر میں جا کر یہ اس کو تولے گا جا کر پھر. تو دو سا جاری ہوں گے یہ ضروری عشریت یہی کہتی ہے اس وجہ سے تاکہ اس میں یہ نہ ہو کہ آگے بعد میں کل کوئی لڑائی جھگڑا نہ پیدا ہو لڑائی جھگڑا نہ پیدا ہو ایک ہے تم نے مجھے تھوڑا دیا تھا ٹھیک ہے وہ کہہ میں تمہیں زیادہ دیا تھا مشتری کہہ رہا نہیں نہیں تم نے تھوڑا دیا تھا میں تم سے دو کے گیا تھا کم نکلی تھی وہ کم تھی اصل میں یہ کہہ رہے کیا میں نے چیک کیا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی دی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی دی ہے تو اس میں شریعت اس کو روکنا چاہتی شریعت کہتی ہے بھائی کے سامنے یا تم بائی اور مشتری کے سامنے تل جائے چیز اگر نہیں تو بھائی نے پہلے سے تول کے رکھی تھی جی تو مشتری آگے تو ٹھیک ہے پسرف کرے دیکھیے ذرا وہ منشترا مکیلن جس نے خریدا کسی کیلی چیز کو منشترا منشترا مکیلاً جس نے خریدا کیلی چیز کو مکا کیل کے اعتبار سے مکا کیل کے اعتبار سے یعنی کیل کی شرق کے ساتھ او موزون یا وزنی چیز کو موازنتن وزن کی شرط کے ساتھ میں وزن کے اعتبار سے خرید رہا ہوں اس کو فقطالہ اگر اس نے مشتری نے کیا کر لیا خود ہی قیل کر لیا بائی نے خود ہی کیا کر لیا کیل کر لیا فخ بائی نے خود ہی کیل کیا اوت تاز اوت تاز نہ اتنا اصل میں کیا تھا اب تزنا اب تاز واؤ کو تاخ یا تا تعمیر کی ٹھیک ہے نا وزن سے نا تو ہاں ہو گیا تو ہاں ہو اتنا اس نے وزن کر لیا سم باہ پھر اس نے اس کو بیچ دیا مکا یا تن بائے نے کیل کے اعتبار سے او مزن تن یا وزن کے اعتبار سے تو اب مسئلہ کیا ہوگا لمح مشتری مشتری کے لیے جائز نہیں ہے مشتری اس اس چیز کے مشتری کے لیے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس مشتری سے کہ اس کو بیچے ولا اور, اور اسی طرح ہی ولا این یا خلا ہو اس لیے جائے. لا ٹھیک ہے یہاں یہاں تک کہ کیل اور وزن کو دوبارہ کیل اور وزن کا دوبارہ اعادہ نہ کر لے یعنی فٹو لے گا ہے اگر چیز خریدی تھی لیکن اس کے سامنے کیل نہیں ہوا تھا نے فرمایا کہ دو سال جب تک جاری نہ ہو جائیں تم اس کو آگے, کی آگے نہیں کر سکتے گندو میرا کی تم اس وقت نہیں کر سکتے تو اس میں دو سا جاری نہ ہو جائیں میں نے آپ کے سامنے کر دیا ٹھیک ہے نا ایک ہوتا ہے بائی کا سا بائی کا سا مطلب کہ بائی نے جو تولا اور دوسرا کیا مشتری کا سا ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا اس میں سے وہ ہو جائے گا تو میں نے آپ کو بتا دیا بھائی اگر مشتری کے سامنے کر دے گا تو بس بات ہی ختم ہو جائے گی مسئلہ ہو جائے گا وہی بات مشتری کا نہیں نہیں بھائی نے تو پہلے سے تول کے رکھا ہوا ہے نا مشتری بھائی نے تول تو کے رکھا ہوا ہے یہ گھر آئے گا یہ بھی تول لے اس کو تاکہ اس میں دو جاری ہو جائے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا آسان سی صورت کیا ہے کہ جی اگر بھائی مشتری کے سامنے تول دیتا ہے تو بس پھر تو بات ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا مستری سامنے لیکن سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ جب بھی کریں تو پیکٹ کے اعتبار سے اگر بیک کر رہے ہیں تو اس کو وزن کے اعتبار سے نہ کریں یہ دو کلو کے حساب سے یا فلاں سے کہیں گے یہ پیکٹ دے دیں جی پتہ ہے دو کلو لکھا ہوا اس پیکٹ کے اوپر پیکٹ کے اعتبار سے تاکہ اس میں یہ چکر ہی نہ پڑے تو بات آئے اب زیادہ نکلے یا کم نکلے ٹھیک ہے وہ آگے اس کو استعمال کرنا اس لیے جائز ہو یا آج کل جو ہم کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا پیکٹ ہی بن جاتا ہے جس کے اوپر بے ہو جاتی ہے اب دیکھیے ذرا بات یہ ہوتی ہے یہ بات یاد رکھتے ہیں آپ نے سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ٹھیک ہے سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا لیکن مبیہ کیا ہوتا ہے مبیا کے لیے شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز کیا ہونی چاہیے متعین ہونی چاہیے پتا ہونا کہ مبیہ کیا ہے یادوں کا میں نے بتایا تھا سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا وہ جو یا مسئلہ آیا تھا کہ بھائی سمن پہلے دیا جائے گا یا مبی پہلے دی جائے گی تو پیچھے مسئلہ کیا ذکر ہوا تھا کہ سمن پہلے دیا جائے گا کی سمن متعین نہیں ہوتا تو دونوں تاکہ برابر سرابر ہو جائیں کہ کی جی ایک چیز تو یہ مسئلہ ہو گیا اب جو اگلا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ بتایا جی آ رہا ہے کہ اگر مشتری کچھ زیادہ سمن میں میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جی میں نے یہ آپ سے کتاب سو روپے میں خریدی سو روپے میں آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے زیادہ دے دی آپ کو ایک سو دس دے دی ایک سو بیس دے دی ٹھیک ہے. ہے تو کیا یہ جائز ہے ہاں جی یہ جائز ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا ہوگا جائز ہوگا ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا تھا سو روپے میں سو روپے بھی قبضہ نہیں کیا تھا میں نے دس روپئے اور ایک سو دس روپئے نہیں کیا تھا تو یہ کیا ہو جائے گی ایک سو دس کے اعتبار سے بیچتا ہوں یا مرابا کے اعتبار سے بیچتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں کیا بولوں گا ایک سو دس روپے اپنی اصل قیمت بتاؤں گا ایک سو دس روپئے ہے لیکن یہ ہے جب تک کہ بھائی نے اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا تھا تو سودا تمہارا سو پہ ہو گیا تھا سو پہ ہو گیا تھا لیکن میں نے اپنی خوشی سے دس روپے اور زیادہ دے دیے جب اپنی خوشی سے دس روپے اور زیادہ دے دیے تو اب جب میں آگے مراباتن یا تو چیز کو بیچ رہا ہوں تو کیا ہوگا اصل سودا کتنے پہ ہوئے ہے ایک ہی پہ ہوا یہ نہیں کہا جائے گا سو پہ سودا ہوا تھا دس روپئے تو اس نے اپنے ویسے خوشی سے دیے تھے دیکھیے ذرا وہ تصرف کرنا سمن کے اندر سمن تصرف کے سمن کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ جی اس کو کس طریقے سے پہلے جا تو یہ جائز ہوگا یہ کیا ہوگا جائز ہوگا کب لل جائز جائزون ایسے ہی سو روپے کا نوٹ دکھایا تھا لیکن دس دس روپے کے دس نوٹ دے دیے دس روپے کے دس نوٹ دے دیے تو تب بھی کیا ہوگا جائز ہو جائے گا ٹھیک ہے مسئلہ سمجھ رہے ہیں اور سمند اگر بولا جائے عمومی طور پہ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے سونا اور چاندی ہوتا ہے عمومی طور پہ سمند سے مراد کیا آئے گا سونا اور چاندی آئے گا کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا درم اور دینار ہوتے تھے درم اور دینار درم اور دینار تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے پر سمن بولا جاتا ہے تو عمومی طور کرنا سمن بولا جائز ہے تو بائے کے لیے سمن کے اندر سو پہ سودا ہوا تھا میں نے خود کہتے دیا میں ایک سو دس روپے آپ کو دیتا ہوں چلے جی تو یہ جائز ہے اچھا جی یہ تو مشتری کے لیے تھا نا تو بائے کیا زیادتی کر سکتا ہے ہاں بائے بھی کیا کر سکتا ہے ہوا تھا ایک کلو چینی کا میں نے کہا ایک کلو چینی دے دو مجھے سودا ہمارا ایک کلو پہ ہوا بائے نے کیا کہ اپنی مرضی خوشی سے نا تھوڑی سی چینی اور زیادہ ڈال دی مجھے تھوڑی سی چینی مجھے زیادہ ڈال دی تو تب بھی کیا یہ بھی جائز ہے وہ یوز ویل بائے بائے کے لیے جائز ہےزید علی مشتریف المبی کہ وہ زیادتی کر دے مبی کے اندر مشتری کے لیے ٹھیک ہے ایسے ہی بائی کے لیے کیا جائز ہے وہ سمن بائی کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ سمن میں کمی کر دے سمن میں کمی کر دے مثلا بائی میں نے کہا تھا سو روپے کی میں نے کتاب خریدی میں نے سو روپے دیا تو بائے نے کہا کیا کیا نوے روپے رکھ لیے دس میں واپس کر دیا کہتا نہیں جی بس ٹھیک ہے، نوے روپے آپ کے آپ کے لیے, آپ کے لیے یہ خصوصی رعایت ہے تو وہ تم سمن ہے کہ وہ کمی کر دے سمن میں سے اب کیا ہوگا وہی طلتاق جمی ذالقہ اور استحقاق متعلق ہوگا اس تمام کے ساتھ وہی طاستق کو بے استحقاق متعلق ہوگا تمام کے ساتھ ٹھیک ہے نا کیا مطلب استحقاق یعنی استحقاق کا مطلب حق کو طلب کرنا ہوتا ہے نا استحکا تو وہ تمام کے ساتھ ہوگا ہاتھ کے ساتھ بھی اور سمن کے ساتھ جب ابھی سودا نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے نا بھائی نے زیادتی کا دینا اس نے کہ اگر اس نے کہا جی سو سو روپے کی سو روپئے کی چیز تھی تو میں نے کہا جی سو روپے کی چیز ہے اور بیگ سے وقت ہی جب ہوا معاملہ سو پہ ہو رہا تھا میں نے کہا میں ایک سو دس روپے آپ کو دیتا ہوں ایک سو روپے تو اب کتنے پہ ہوگی یہ بیگ کتنے پہ ہوگی ایک سو پہ ہوئی ہے 110 پہ ہو گئی ہو معاملہ ہونے سے پہلے پہلے یہ بات میں نے کہہ دی تھی ٹھیک ہے نا بیس سے پہلے پہلے بیچنے سے پہلے پہلے ویسے تو معاملہ ہمارا سو پہ جا رہا تھا میں نے کہا جی بس میں ٹھیک ہے میں ایک سو دس روپئے کی آپ سے خریدتا ہوں اور بائی سو پہ بھی دیا تھا اب مجھے کتنے دینے پڑیں گے ایک سو دس ہی دینے پڑیں گے اب میں نے جب ایک دفعہ وہ بات کر دی ہے معاملہ ہو گیا تو اب میں یہ نہیں کر سکتا کہ جی سو روپیہ دوں گا کہ سو روپے آئی دوں گا مجھے دینے پڑیں گے میں نے کہا کہ جی مجھے چینی دے دینی ساٹھ روپئے کی کلو چینی دے دیں ساٹھ روپئے کی بائی کہتا ہے نہیں جی میں نے آپ کو سوا کلو چینی 60 روپے کی دی سوا کلو چینی اب میں اگر بائی مجھے کلو دے گا نا تو میں کیا کر سکتا ہوں اس سے میں کہوں گا نہیں جی آپ نے بات کی ہے سو کلو کی تو آپ مجھے سوا کلو چینی اب دیں گے 60 روپے کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بات بتائی جا رہی ہے وطالق الاشتحقاق کو بھی جمی ظال کا استحقاق متعلق ہو جائے گا اس تمام کے ساتھ استحکاق متعلق ہو جائے گا تمام کے ساتھ جتنے پہ سودا زیادتی ہوئی ہے یا کمی کی گئی ہے اس تمام کے ساتھ کیا ہوگا استحکا متعلق ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ کیا جا سکتا ٹھیک ہے اس میں اب آگے چلیے جی اومم با جس نے کسی چیز کو بیچا بی سمن بی سمن ان ان اچھا اب سمجھنا ہے آپ نے ایک ہوتا ہے سمنے حالی ایک ہوتا ہے سمن یعنی عجل سمن عجل ہوتا ہے سمنے حالی کیا ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو اس کے پیسے دیتا ہوں ابھی اس کو پیسے دیتا ہوں یا میں نے نہیں کہا میں نے کہا یہ چیز میں نے سو روپے کی خریدی آپ سے ٹھیک ہے تو مجھے کیا کرنے پڑیں گے پیسے اب بھی دینے پڑیں گے سمنے حال ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں جی سو روپے کے ادھار پہ خریدی آپ سے سو روپے کے ادھار پہ خریدی آپ کو میں شرط لگاتا ہوں جی مہینے بعد میں آپ کو دوں گا یہ پیسے جلدی کیا ہونی چاہیے معلوم ہونا چاہیے مہینے بعد میں آپ کو دوں گا اس کے پیسے یہ کیا ہوگی سمنے اجل ہوگا مدت کے ساتھ ایک آئے گا تو یہ اجل ہی ہماری سمنے حالی پی ہوئی تھی سمنے حالی پی ہوئی تھی لیکن طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی یہ ادھار وہ کر لیتے ہیں اس کو ادھار وے تو سمن کیا ہو جائے گا ادھار ہو جائے گا سمن ادھار ہو جائے گا پھر بائے مجھ سے زبردستی نہیں لے سکتا اسی وقت ٹھیک ہے تو یہ اس میں سے آ جائے گا لکھے با بسمن ان ہال ان سمن اووم با جس نے بیچا بس حال سمنے حالی کے بدلے میں یعنی سمنے حالی کے بدلے میں فلم اس کی ایک مدت مقرر کر دی یعنی اس کو معجل کر دیا معجل مدت مقرر کر دی سم اجلح اجلم معلوم ایک مدت متعینہ اس کے لیے کیا کر لی متعین کر لی سارا معجلن سارا مجلا تو وہ اب سمن کیا ہو جائے گا معجل ہو جائے گا ادھار ہو جائے گا وہ یہ تو بات ختم ہو گئی کہ اب پھر بائیں زبردستی نہیں کر سکتا ابھی دو ابھی دو ابھی دو میں کہوں گا ابھی میں نے آپ سے طے کر لی ہے ہم نے تو ٹھیک ہے پہلے تو کہہ سو روپے کی لیکن شرط ساتھ لگی کہ جی اب ایک مہینے بعد دوں گا آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے ایک مہینے بعد اب ایک مہینے سے پہلے آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں وہ کلو دئی نن اور ہر دین حالی ہر دین حالی دین کیا ہوتا ہے جو کسی معایدے کے تحت آ جاتا ہے دین کسی معایدے کے تحت آ جاتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا دین مجھے ہے میں 100 روپے کی میں نے کہا میں نے آپ سے یہ چیز کھلی دی, دی آپ نے کہا ٹھیک ہے بیچ دی, دی اب میرے اوپر سو روپے کیا بن گیا دین بن گیا وَكُلُّ دَيْنِنْ حَالٍ ہر دین حالی اِذَا عَجَّ لَهُ سَاحِبُهُ جب اس کو معجل کر دے گا اس کا صاحب یعنی صاحب معاملہ اس کو معجل کر دے سارا معجلن تو وہ دین کیا بن جائے گا معجل ہو جائے گا کے اس لیے کہ قرض میں مدت مقرر کرنا لا یس ہو یہ درست نہیں ہے یہ معجل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے مثلاً آپ نے ان سے کہا جی سو روپے قرض دے دیں ایک مہینے کی شرط کے ساتھ ایک مہینے کا اس میں میں نے آپ کو سو روپیہ قرض دے دیا ایک مہینے کی بات ہوئی تھی آپ ایک مہینے بعد واپس کریں گے میں نے فوراً آپ سے کہا اگلے دن کہا مجھے واپس کریں جی سو روپے میرا آپ کہتے ہیں نہیں جی ایک مہینے کی بات تھی میں کہتا ہوں نہیں جی بس تو دین کے اندر تو عجل ہو سکتی ہے دین میں تو عجل ہو سکتی ہے قرض میں عجل نہیں ہو سکتی ہے اب آپ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا سو روپے قرض مہینے کے لیے دیا تھا اور اگلے دن لے رہے ہیں ہاں جی قرض تو ٹھیک ہو گیا لیکن جو قرضہ کر دینے والا ہے نا وہ جب چاہے اپنا قرضہ واپس مانگ سکتا ہے وہ جب چاہے اپنا قرضہ واپس مانگ سکتا ہے اس کے لیے آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر بے ہوئی ہے موجل بہ ہوئی ہے تو دین کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمارا جو معاملہ ہوتا ہم جی ایک مہینے کے لیے قرض دیا تو وہ ہم یہ ایک احسانن ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی احسانن ہے سارا ٹھیک ہے ایک مہینے تک نہیں مانگتا وہ بندہ جب مہینے گزر جاتا کہتا ہے جی اب دے دیں پیسے لیکن اگر وہ مانگنا چاہے تو دینے کے دس منٹ بعد واپس کر گئے میرا واپس کرو قرضہ ہاں دین اور قرض میں کیا فرق ہے یہ ہمارا اس دفعہ جو ہمیں امتحان لیا نا تخصص والوں کا ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ جی دین اور قرض میں کیا فرق ہوتا ہے اب آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں دین کیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ کسی معاہدے کے تحت آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے خریدو اجارے کا معاملہ ہوا اجارہ یعنی قرضے کے کوئی وہ کر رہے ہیں آپ جیسے میں نے کیا کیا کہ جی میں نے ایک گاڑی والے سے کہا کہ رکشے والے سے کہا میں نے فلاں جگہ جانا ہے کتنے پیسے لو گے کہ 100 روپیہ لوں گا آپ سے میں نے کہا ٹھیک ہے چوٹا جی سو اوپر میں نے فلاں جگہ جانا یا میں نے کوئی کتاب خریدی میں نے کہا جی سو روپے کی یہ کتاب خریدی آپ نے کہا بیچ دی تو یہ جو میرے ذمے پیسے لازم ہو گئے نا یہ کا کہ گا دین کہ گا یہ میرے ذمے دین کہلائے گا اور میں آپ سے ویسے کہتا ہوں کہ جی مجھے سو روپیہ دے دیں پیسے دے دیں آپ نے مجھے دے دیے یہ کیا کہا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ قرض کیا ہوتا ہے قرض موجل کرنے سے موجل نہیں ہوتا دین موجل کرنے سے کیا ہو جاتا ہے موجل ہو جاتا ہے دوسرا فرق آ گیا اس کی میں ایک آسان سی صورت بتا ہوں آپ کو نمبر تین منطق پڑی ہے آپ نے منطق پڑھی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یوں کہہ لیتے ہیں اچھا قرضے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا ہوں عموم و خصوص کی نسبت میں نے لکھوائی تھی نا آپ کو عموم و خصوص کی نسبت دین اور اجل میں میں نے کیا بتایا تھا دین اور قرض میں آپ کو میں نے عموم و خصوص کی نسبت بتائی تھی آپ کو دین میں عموم بھی ہوتا ہے کارش کے اندر نہیں ہوتا اس کی مثال میں نے آپ کو کہا تھا ٹھیک ہے اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی ایک آدمی جا رہا تھا اڑتا اڑتا ایک کپڑا آ کے اس کی گود میں گر گیا اڑتا اڑتا ایک کپڑا اس کی گود میں آگے گر گیا اب یہ کیا ہو جائے گا اس کے اوپر دین ہے اس نے اس بندے کو لوٹانا ہے معلوم کرنا ہے کہ کس کا ہوگا یہ کپڑا یہ اس پہ قرض نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ کہیں گے کہ وہ معاہدہ نہیں آ رہا ٹھیک ہے معاہدہ نہیں آ رہا معاہدہ تو کوئی نہیں کیا اس میں دین کے ہم نے کہا تھا کہ کسی معاہدے کے تحت آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ معاہدے والی بات اتنی وہ نہیں ہے بس آپ نے یہ یاد میں کہ ہر جو قرض ہوتا ہے وہ دین ضرور ہے لیکن ہر دین وہ قرض نہیں ہے کی اور قرضے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک نیکی ہوتی ہے قرضہ وغیرہ جو ہے یہ نیکی ہے کرزہ وغیرہ جو ہوتا ہے جیسے میں نے کہا نا سو روپیہ دے دیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ سو روپیہ دے دیا قرض دے دیا یہ ایک نیکی کا معاملہ ہے دین کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا دین تو کیا ہے آپ جو چیز کسی معاہدے کے تحت کسی طریقے سے آ جاتی ہے آپ کے ذمے اگر آپ نے خریدی ہے ہو جائے گی چلیے جی اب آگے چلیے اب آگے جی جائیے ربا کا بابا ہے باب ربا ربا کے لوگ بھی مانوتے ہیں زیادتی کے تصرف اور استحکاق تصرف کا مطلب وہ ہوتا ہے تصورف کا مطلب ہے اس کو خرچ کرنا سرفوں تصرخ خرچ کرنے میں کیا ہوتا ہے اس کو آگے ہیبا کرنا اس کو آگے بیچنا اس کو کھانا ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے تصرف تصرف ہے استحقاق کیا ہے حق کا استحکام استحکاق کرنا حق کو طلب کرنا استحقاق اس کے اندر اس کا حق متعلق ہو جانا حق متعلق ہو جانا ٹھیک ہے نا استحکا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق متعلق ہو گیا اس کے ساتھ تو بعض دفعہ حق متعلق ہو جاتا ہے لیکن تصرف پھر بھی جائز نہیں ہوتا تصرف جائز نہیں ہوتا حق متعلق ہو گیا ٹھیک ہے نا تو بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر وراثت ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے جو وارثین ہیں نا وارثین دیکھیے ان کا استحقاق آ گیا ہے اس میں ان کا جائیداد میں کیا آ گیا حصہ آ گیا لیکن وراثت تقسیم ہونے سے پہلے یہ اس میں تصرف نہیں کر سکتے یہ اس میں تصرف کوئی آدمی خود ہی اٹھا کے کیا کر لے اس میں وہ کرنا شروع کر دے وہ نہیں کر سکتا مالے کا ہوتا ہے مالے کا ہوتا ہے جا کر جو مجاہدین تھے انہوں نے مال جمع کر لیا ٹھیک ہے تو وہ جو مال عنیمت ہوتا ہے وہ کس میں تقسیم ہوتا ہے مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے نا مجاہدین میں اس میں سے چار حصے مجاہدین کے اندر خمس جو ہے وہ علی وہ ہوتا ہے اب ان کا استحقاق تو ہے اس میں لیکن وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز اٹھا کے نہیں رکھ سکتے کہ چلو جی یہ میرے مجھے پسند آ گئی ہے میں یہ میں اپنی رکھ لیتا ہوں تصرف نہیں کر سکتا استحکاک ہے حق ہے اس کے اندر لیکن उसको तरफ उसमें कोई वो नहीं कर सकता तब्दीली वगैरह नहीं कर सकता कोई खर्च वगैरह नहीं कर सकता आगे चलेगी बाबू रिबा रिबा आगे रिबा के मानते हैं ज्यादा के मैं बहुत ऐसा तो नहीं चल रहा हूँ कही مجھے یہ بتائیے میں بہت آہستہ تو نہیں چل رہا ہوں کہ آپ لوگ کئی لوگ کہ بعض دفعہ استاد اگر آہستہ بھی چلے نا تو طالب علم بور ہونا لگ پڑتے ہم بھی ہوتے تھے ہم بھی بہت بور ہو جایا کرتے تھے یہ اتنی آہستہ پڑھا رہے ہیں اتنی آہستہ پڑھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو میں اس وجہ سے تھوڑا سا وہ کرتا ہوں یہ نو نا کیونکہ مجھے لگ رہا میں بہت ہی ایسا چل رہا ہوں تو ریبا ربا کے معنی زیادتی ہوتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے اصطلاحی تعریف اصطلاحی تعریف کیا ہوتا ہے کہ مبادل مال مباد المال بال ہم نے بے کی تعریف کی نا مال کو مال کے ساتھ کرنا تو مبادرت المال بالمال میں اس زیادتی کا نام ہے جو بغیر عوض کے ہو مبادرت المال بالمال میں اس زیادتی کا نام ہے جو بغیر عوض کے ہو اس کو کہتے ہیں ربا جو بغیر کسی عوض کے آ جائے نا وہ موتی ہے مثلا میں نے جی آپ سے کہا ایک کلو گندم میں نے آپ کو بیچی ایک کلو گندم آپ کے بیچی اور آپ سے جو یہ اچھی والی گندم ہے یہ میں نے دو کلو یعنی یہ آدھا کلو گندم میں نے آپ سے خرید لی بیچ رہا میں کیا ہوں آپ کو کلو گندم جو بیچاری کمزور ہے اور لے رہا میں آپ سے آدھی کلو گندم جو اچھی لے رہا ہوں لیکن دونوں طرف مال ہے نا گندم گندم آ گئی ہے لیکن کیا ہو رہا ہے ایک طرف ایک کلو آ رہی ہے دوسرے طرف کتنی آ رہی ہے آدھا کلو آ رہی ہے تو آدھا کلو آدھا کلو کے برابر ہوگی لیکن باقی جو آدھا کلو میں آپ کو اور دے رہا ہوں وہ کس اس کے بدلے میں کوئی مال نہیں آ رہا تو مبادت المال بالمال میں اس زیاتی کا نام ہے جو بغیر عوض کے ہو کوئی عوض نہیں اس کا جب عوض نہیں, نہیں ہے یہ کیا بنے گا یہ سود بن جائے گا بات گئے اب آپ نے کچھ چیزیں سمجھنی ہیں ریبا دو قسم کے اوپر ہوتا ہے ریبا کتنے قسم کا ہوتا ہے دو قسم کے اوپر ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں ریبل فضل فا ز اور لام ریبل فضل ٹھیک ہے اور دوسرے کو کہتے ہیں ریبل نسیا ریبل فضل اور ربن نسیا نسی سین یا حمزہ اور ہا نسیا ٹھیک ہے ریبل فضل اور ریبل نسیہ یہ ریبل فضل جو ہے نا اس کو ریبل حدیث بھی کہتے ہیں یہ حدیث میں اس کی زیادتی آئی ہے فضل زیادتی یعنی جو ہاں نسیح بالکل یہی نسیح جیسا لکھے نا اس کے اوپر حمزہ ڈال لیں نسیعہ. یا کے بعد یا کے بعد حمزہ آ جائے گا نسیا ادھار کو کہتے ہیں ادھار ربل فضل اور ریبن نسیہ ربل فضل کو ریبل حدیث بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ریبن نسیا کو ریبل قرآن کہتے ہیں قرآن کریم نے جس سوت کی منع فرمایا ہے نا وہ یہ ربل ہے جیسے عام طور پہ ہم سود اسی کو کہتے ہیں سو روپے آپ سے میں نے قرضہ لیا آپ کہتے ہیں جی میں ایک سو دس روپے لوں گا آپ سے تو یہ کیا ہے یہ سود ہے سو روپے سو روپے کے بدلے میں ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہ قرآن نے اس کو منع فرمایا تو اس کو ریب القرآن بھی کہتے ہیں عمومی طور پہ ہم سود اسی کو کہتے ہیں لیکن ریب فضل وہی جو ریبل فضل کیا ہے بھائی کلو گندم میں نے لی آپ سے کلو گندم اور میرے پاس اچھی گندم تھی تو میں نے کہا جی میں آپ کو آدھا کلو گندم دوں گا بس آدھا کلو بھائی کیوں گندم جب ایک جنس آ گئی ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اچھی ہے یا وہ ہے وہاں پہ آپ کو پورا کا پورا اسی طرح ہی دینا پڑے گا یہ ریبل فضل کیا لگتا تھا جائے گا ہب آپ نے سمجھنا یہ ہے ایک لفظ استعمال بڑھا ہوگا قدر. قدر. قاف دال اور را. قدر. قدر سے مراد کیا ہوگا کیلی ہونا یا وزنی ہونا کیلی ہونا یا وزنی ہونا قدر سے مراد یہ ہوگی کیلی یا وزنی ہونا؟ ٹھیک ہے رب الفضل کو ہم رب الحدیث بھی کہتے ہیں رب الحدیث اور رب السیہ کو ہم ریب القرآن بھی کہتے ہیں قدر کا لفظ جب استعمال ہوگا تو استعمال کیا ہوگا کیلی ہونا یا وزنی ہونا اصل میں ریبل فضل جو تھا نا ریب الفضل کے متعلق ریب الفضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک چیز پہلے حدیث کی وہ رکھتا ہوں پھر آپ کو اس کے بعد سمجھ میں آئے گی زیادہ تر یہاں پہ ریب الفضل کی بات چلے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دیکھو چھ چیزوں کو جو ہے چھ چیزوں کا ذکر فرمایا گندم گندم کے مقابلے میں نمک نمک کے مقابلے میں سونا سونا چاندی چاندی ٹھیک ہے جو جو کھجور کھجور کے مقابلے میں ہاں قدر یہ کھجور کھجور کے مقابلے میں اس نے فرمایا کہ ان سب کو برابر شرابر بیچو گندم کو گندم کے بدلے میں بیچ رہے ہو جو کو جو کے بدلے میں کھجور کو کھجور کے بدلے میں تو ان سب کو جو تم بیچو تو ان سب کو برابر سرابر بیچو اور ہاتھ در ہاتھ بیچو یعنی ایک طرف سے چیز لو تو دوسری طرف سے ادھار کا معاملہ نہ کرو ان کے اندر ادھار کا معاملہ نہ کرو بلکہ کیا کرو یہ ایک مین حدیث ہے جس کے اوپر سارا مدار ہے چھ چیزوں اس نے ذکر فرمایا چھ چیزوں کا اور اس میں کہا کہ جی ان کو جب بیچو تو برابر سرابر کر کے بیچو اور ہاتھ در ہاتھ بیچو کیا کیا چیزیں تھیں ہنتا گندوں کو کہتے ہیں شعیر جو کو کہتے ہیں تمرن رن کو کہتے ہیں مل نمک کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سونا اور چاندی سونا اور چاندی ٹھیک ہے یہ چھ چیزیں اس نے ذکر فرمائی حدیث کے اندر مشہور حدیث ہے کہ بھائی جب ان کو بیچو تو برابر سا برابر کر کے بیچنا اور یہ حدیث میں جو آیا ہے یہ ریبل الفضل ہے ریبل الفضل آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں سے چلے گئے لیکن ربا کا معاملے کے اندر ہم پر بات پوری طور پہ واضح نہیں ہو سکتی یہ سودی جو ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ کہتے ہیں جی یہ تو دیکھیں نا حضرت عمر جیسے بندہ یہ کہہ رہے کہ جی سود کا معاملہ کلیئر نہیں ہو سکا سود کے حوالے لیکن جو ادھار دیکھ کر جو سود والا معاملہ ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے ادھار جو دیکھ کر لیکن جو حدیث میں آئے ہوئے نا یہ چھ چیزوں کا نام اس نے لیے اور کہا کہ اب مسئلہ اس بارے میں ہوا کہ بھائی ان چھ چیزوں کے اندر چھے خالی یہی چھ چیزوں میں سود چلتا ہے یا اس کے علاوہ بھی چلتا ہے پہلا مسئلہ یہ نمبر دو یہ کہ اگر ان چھ چیزوں کے علاوہ بھی چلتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ان کے اندر کیا خاص بات ہے کہ صرف انہی یعنی نے ان چھ کے نام لیے اور باقیوں نے کہا کے باقیوں کو اس پر قیاس کر لو تو کیا ان کے اندر کیا چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں علت علت کیا ہے ٹھیک ہے نا ان کے اندر وہ علت کیا پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے باقی چیزوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ باقی چیزوں میں اگر وہ علت پائی جائے گی علت بیماری کو کہتے ہیں اس کی ایک خاص تو وہ کیا چیز ہے کہ جو ہم جاری کریں گے ہر جگہ کے اوپر یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں تو قدر سے مراد کیا ہوگی کیلی ہونا یا وزنی ہونا اتنی بات ہو جائے گی اہناف کہتے ہیں ان چھ چیزوں کو آپ دیکھیں ان چھ چیزوں کو آپ دیکھیں کیا گندم کجور اس کے علاوہ جو نمک سونا چاندی تو اوناف کہتے ہیں اس میں دیکھیں اس میں ان چھ چیزوں کے اندر ایک خاص بات پائی جا رہی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کیا قدری ہیں قدر والی ہیں قدر سے کیا مراد ہے یا ناپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں قدری چیز کیا ہوئی کیلی ہیں یا وزنی دیکھیں نمک گندم کھجور جو سونا چاندی یا کدری ہیں یعنی کدری ہیں کیلی ہیں یا وزنی گندم میں نے بتایا تھا کہ کیلی چیز تھی پہلے آج کل تو بھی تولی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز آ جائے جیسے چاول چاول کے بدلے میں آ جائے چاول چاول کے بدلے میں تو کیا زیادتی کی جا سکتی ہے کہتے نہیں زیادتی نہیں کی جا سکتی دونوں برابر ہونے چاہیے کیوں بھائی چاول کا ذکر حدیث میں آیا نہیں چاول کا تو ذکر نہیں آیا لیکن ان چھ چیزوں کے اندر علت پائی جا رہی تھی قدر ہونا تو وہ علت کسی اور جگہ پر بھی پائی جائے گی تو وہاں پر بھی ہم وہ حکم جاری کر دیں گے تو ہم جب چاول کو چاول کے بدلے میں بیچیں گے تو ہم ساتھ یہ کہیں کہ بھائی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی طرف سے برابر شرابر ہونا چاہیے اگر کسی طرف ایک, ایک طرف اچھا چاول آ گیا جو ہے وہ آدھا کلو اور دوسری طرف کہتے ہیں جی یہ ایک طرف باسمتی چاول تھا اور دوسری طرف جی سیلا چاول رکھ لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں سیلا چاول کہتے ہیں جی ہم آپ سے دو کلو لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا سمجھ گئے بات کو تو ایک علت ان میں سوچ ان چھ چیزوں میں سے ایک علت کیا بنی اہناف نے کہا کہ ان میں ایک علت قدر ہے دوسری علت انہوں نے کہا جنس جنس جنس کا مطلب کیا ہے کہ جب دونوں طرف ایک جس ایک جیسی چیزیں آ رہی ہوں چاول چاول کے بدلے میں گندم گندم کے بدلے میں ٹھیک ہے نمک نمک کے بدلے میں کھجور کھجور کے بدلے میں تو ان کا جنس ایک ہے سونا سونے کے بدلے میں چاندی چاندی کے بدلے میں ٹھیک ہے تو جنس ایک ہے تو دو علتے کی قدر اور جنس اناف نے کہا کہ ان چھ چیزوں کے اندر دو چیزیں نکلتی ہیں قدر اور جنس اس لیے اس نے منا فرمایا یہ جہاں پر بھی یہ علت پائی جائے گی ان کو بھی ایسا کرنا بیچنا کیا ہوگا ناجائز ہوگا بات ہو جائے گا ٹھیک جی بس سازد نہیں کرتے کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کو صرف خلاصہ بیان کر دوں گا پھر آگے خود بخود یہ سوٹ کے معاملات بہت حل جائیں گے اس کے اندر سے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے ان باقی پھر اس کو اب تھوڑا سا آپ لوگوں میں مطالعہ وغیرہ بھی کرنے کی ایک عادت بنانی ہے تاکہ ہم کیا کریں گے تیز تیز تھوڑا سا چلیں گے تیز تیز چلیں گے تیز چلیں گے, تیز چلیں گے اس اور اس کے بعد جب یہ ختم ہوگی نا یہ, یہ جتنی بھی کتاب ہے کتاب مکمل ہو جائے نا کتاب الرحن تک رہن کی بجائے ہم کیا کریں گے ہم کوئی اور آگے کیسی چیز شروع کریں گے رہن بھی استعمال ہوتا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کتاب الاجارا ہم شروع کریں پہلے کتاب الجارہ کیونکہ وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارے عام طور پہ ہم چیزیں وغیرہ لیتے ہیں کرائے کے اوپر کتاب الجارہ پھر شرکت ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے مزاربت بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ پہلے بیچ بیچ میں سے جو ہیں پہلے وہ ہو جائیں پھر اس کے بعد ٹھیک ہے جی हो जाएगा टेस्ट तो फिर थोड़ा थोड़ा ही करके लूंगा चलें देखते हैं करना इसको फिर चलिए फिर सलाम सलाम्लाइक्री है